بارواں سبق حامدن حامد الحامدین اے احمد کی امی اے ام احمد آپ کیا کر رہی ہیں ام احمد احمد کی والدہ ام احمد یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں ام احمد ابحثو عن میں وہ دعا تلاش کر رہی ہوں جو میں نے کل ہسپتال سے لی حامد المکتب فی غرفتی وہ میرے کمرے میں میز پر ہے یعنی میز پر پڑی ہوئی ہے کیف فالو کیل یوما آپ کا آج کیا حال ہے کل یوما احسن شاید آج آپ بہتر ہوں ام احمد نعم جی ہاں انل اليوم احسن میں آج بہتر ہوں الحمد للہ اللہ کا شکر ہے متا تر حبینہ المستفی آپ ہسپتال کب جائیں گی یا ظاہر ہے یوں بھی کہہ سکتے ہیں تم ہسپتال کب جاؤ گی سعد حب و باد ساطن انشاء اللہ میں انشاء اللہ ایک گھنٹے کے بعد جاؤں گی معمن طرز حبینہ تم کس کے ساتھ جاؤ گی سعد حب احمد میں احمد کے ساتھ جاؤں گی عطارفین طبیب طلتی رحبت الہا امسی کیا تم اس لیڈی ڈاکٹر کو جانتی ہو جس کی طرف تم کل گئی تھی نہ جی ہاں عارف ہاں میں اسے جانتی ہوں پہچانتی ہوں اس سعاد اس کا نام ڈاکٹر سعاد ہے یقولا یعنی لوگ کہتے ہیں یا کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ بہترین لیڈی ڈاکٹر ہے ہسپتال کی ہسپتال میں کی بجائے ہسپتال کی بھی کہہ سکتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے مادا تف علونا یاب نائی اے میرے بیٹو تم کیا کر رہے ہو نقتب الواجبات ہی ہم واجبات لکھ رہے ہیں اس کا ترجمہ ہم کریں گے ہم ہوم ورک کر رہے ہیں جیدن کیا تم کو اچھی طرح سمجھتے ہو الحمد للہ ہم انہیں اچھی طرح سمجھتے ہیں یا یوں بھی ہم ترجمہ کر سکتے ہیں با محاورہ اردو زبان کے اسلوب میں جی ہاں ہمیں ان کی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے اور اللہ کا شکر ہے ائیہ صورت ان کون سی صورت تم اس وقت حفظ کر رہے ہو اما انا فع فضور الملکی احمد کہتا ہے جہاں تک میں یعنی جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں سورہ ملک یاد کر رہا ہوں اماں ہا الا فح فضون اور جہاں تک ان کا تعلق ہے تو وہ سورہ قلم یاد کر رہے ہیں و مادہ تفالنا انت یا بناتی اور تم کیا کر رہی ہو امری بیٹیو نہان ال ابو ہم اس وقت کھیل رہی ہیں افی وقت کیا کام کے وقت میں تم کھیل رہی ہو مت کرا دروسا تم اسباق کب پڑھتی ہوا الواجبات اور تم ہوم ورک کب کرتی ہو یا یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں تم اسباق کب پڑھو گی اور ہوم ورک کب کرو گی البنا تو لڑکیاں نہ دروسا وقت واجباتی الواجبات الحمد للہ ہم نے اسباق پڑھ لیے ہیں اور ہوم ورک کر لیا ہے اور اللہ کا شکر ہے احسنتن تم نہ یا بناتی تم نے اچھا کیا ہے میری بیٹیوں تفعل المجہی المجتہدات اسی طرح محنتی شاگرد یا محنتی طالبات کرتی ہیں متا تب نہ خالی تم اپنی خالہ کی زیارت کے لیے کب جاؤ گی زیارت سے مراد یعنی وزٹ کرنا ملاقات کرنا تم اپنی خالہ سے ملاقات کرنے کے لیے کب جاؤ گی عط عارف نہ انہا کیا تم جانتی ہو کہ وہ بیمار ہے عف جی ہاں ہم یہ بات جانتی ہیں شفاہ اللہ اللہ اسے اللہ انہیں شفا عطا فرمائے ها المساء انشاء اللہ ہاں ہم اس شام کو ان کی عیادت کے لیے ان کی ان سے ملاقات کے لیے جائیں گی یا احمد احمد عطا عریف مت یارج الجیرعنک تھا الجار پڑوسی اور اس کی جمع ہے الجیروانو کیا تم جانتے ہو کہ پڑوسی مکہ سے کب واپس آئیں گے قال علی یوسف یوسف نے مجھ سے کہا ہے یوسف نے مجھ سے کہا تھا کر لیجئے اس کا ترجمہ اننا نا فی الاسبوع القادمی کے ہم اگلے ہفتے واپس آئیں گے ازن ان سیرج اونا یوم صبتی ان شاء اللہ عزن میں گمان کرتا ہوں میں خیال کرتا ہوں یا ترجمہ کریں گے میرا خیال ہے کہ وہ ہفتے کے روز واپس آئیں گے ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا دمارین و مشکے سحح ما یلی جو کچھ نیچے آ رہا ہے اس کی تصحیح کیجئے تب حسو ام احمد عن المفتاح اس, اس کی تصحیح ہوگی تب حسو ام احمد عن الدوائی ستدھب ام احمد الى المستشفى ما زوجیہ اس کی تصحیح ہوگی ستدھب ام احمد الى المستشفى ما ابنها ام احمد لا تعرف الدکتورت سعادہ ام احمد ڈاکٹر سعاد کو نہیں جانتی ہے ام و احمد تعارف الدورت سعاد احمد یح فضور القلامی و ہُو ضون سورت الملکی ایسا نہیں ہے بلکہ احمد یح فض الملکی وحوت ہُحف فضون سورت القلم جی راندین رحبو الریاضی احمد کے پڑوسی ریاض گئے ہیں یا ریاض گئے سبق کی روشنی میں وہ مکہ گئے ہیں کہیں گے جی ران حامدین رحبو الا مکہ تھا نمبر دو انیس الفائل فی کل من الجمل الاتیتی آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں فائل کو مونس بنائیے اتعرف اللغة العربیتی یا سیدی اتعرفین اللغة العربیتی یا سیدتی ماذا تأکل يا محمد ماذا تأکلین یا, یا سعاد این تجلس في الفصل یا احمد آپ کلاس میں کہاں بیٹھتے ہیں اے احمد این تجلسین في الفصل یا مریم متا تذهب الى المستشفى یا ابی متا تربینا مستشفی یا امی مادا تکول اے میرے بھائی آپ کیا کہہ رہے ہیں مادا تکو لینا یا اختی متا ترجما یا علی یو اے علی آپ سکول سے کب واپس آتے ہیں یا کب واپس آئیں گے متا ترج اینا من المدوراثاتی یا زئی نبو الا من تخت بادہ رسالت یا بشیرو اے بشیر کس کی طرف یہ خط لکھ رہے ہو یا بشیر یا کا بھی نام لے سکتے ہیں مثال کے طور پہ یاد کر رہے ہیں سورت ان تحفظین النا یا اختی اطف درسا ججید یا حامدو کیا آپ سبق اچھی طرح سمجھ رہے ہیں یا سمجھتے ہیں اے حامد اطف امین درس ججید یا حفظتو متا هذا سل یا یاسرو تم یہ کمیز کب دھوگے متا تک سیلین کمیسا یا فی کل من الجمل فائل کو مونس بنائیے آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں اے نہ یا اخوان تد تذهبنا یا اخوات این تسکن یا رچالو این تسکن تسکن نون کا نون میں ادغام ہوا تو تسکنہ کی بجائے ہو جائے گا تسکنہ اینا تسکننا یا سواتو ال قهवाۃ تشربون ام الشیء یا اخوانو کیا تم قهवा पियोगे या चाय ऐ भाइयों आगे हो जाएगा अल قهवाۃ تشربنا ام الشیء یا سواتو اتعرفون رقم هاتفل جامعۃ یا اخوانو کیا تم جانتے ہو اے میرے اے بھائی کیا تم یونیورسٹی کے فون کا نمبر جانتے ہو اے بھائیو آتا عرف نہ رقم ہات یا اخوات لما تز یا اولادو اے لڑکو تم کیوں ہنس رہے ہو لڑکیوں سے پوچھنا ہو تو کہیں گے لما تز یا بنا تتا قرل قرآن صباحن یا اخوانو اے بھائیو کیا تم ہر صبح قرآن پڑھتے ہو اطا قر ان صباحن یا یا اطس المدرسن کیرتن یا اولادو اے لڑکو کیا تم استاد سے بہت سے سوالات پوچھتے ہوتا بنا اتسماخبار یومن کیا تم ہر روز ریڈیو سے خبریں سنتے ہو اتسما نل اخبار یومن مَ امن تل ابونا یا ابن امرے بیٹو تم کس کے ساتھ کھیلو گے یا کھیلتے ہو لڑکیوں سے پوچھنا ہو بیٹیوں سے تو کہیں گے عورتوں سے پوچھنا ہو تو کہیں گے چاردا آنے والے جملوں میں سے ہر جملے میں مبتدا کو جمع میں تبدیل کیجئے انا أفهم الدرس درسن میں سبق اچھی طرح سمجھتا ہوں یا يا یا انا اجلس امام الدر نحن نجلس امام الدر انا الان اکتبو برقی یتن میں اس وقت ایک ٹیلی گرام لکھ رہا ہوں نحن الان نكتب برقیہ برقیہ ٹیلیگرام تار نمبر 5 امامہ کُلّی جملۃن سیگا تا للفعل ہر جملے کے سامنے فعل کے دو سیگے ہیں اختر السیگا صحیح ہتا اختر اختیار کرنا چوز کرنا سلیکٹ کرنا اختر السیگا صحیح ہتا صحیح سیگا چوز کیجئے وا اکمل بہل جملتا اور اس کے ساتھ جملے کو مکمل کیجئے فی ای سنتن تدرسین یا فتاۃ الर्की تم کون سے سال میں پڑھتی ہو اللذی یسکنو امام یا احمد اے احمد کیا تم اس ڈاکٹر کا نام جانتے ہو جو ہمارے گھر کے سامنے رہتا ہے لمادہ تک تب ن لواج بات بال قلم بنا تھی اے میری بیٹیوں تم سرخ کلم کے ساتھ سرخ پن کے ساتھ ہوم کیوں کر رہی ہو افی وقت تل نہ یا ابنائی نائی اے میرے بیٹو کیا تم کام کے وقت میں کھیل رہے ہو متا تزب السو کی یا ابی اے میرے ابو آپ آب بازار کب جاتے ہیں یا کب جائیں گے اطارفی نہ وقم حاطف سعید علی تمّی اے میری امی کیا آپ میڈیکل اسٹور کے فون کا نمبر جانتی ہیں اطاقر نہ ہاد المجلتا یا اخوات اے بہنو کیا تم یہ رسالہ پڑھتی ہو یا پڑھو گی جامع کیا جامعہ کے ہسٹلز میں تم رہتے ہو اے میرے بھائی؟ لا نلعب القدم في ہم سڑکوں میں فٹ بال نہیں کھیلتے ہیں جامع اسلامی یتی نمبر چھ تمد التا آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے سمیت احسن طبیبہ في فلم میں نے سنا ہے کہ وہ بہترین لیڈی ڈاکٹر ہے ہسپتال کی احسن طبیبت کہتے ہیں کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ ہسپتال میں بہترین ڈاکٹر ہے ان القرآن کتاب اللہ یقین قرآن اللہ کی کتاب ہے فی الجم جملہ کے شروع میں جملہ کے آغاز میں استعمال ہوتا ہے ان کالا کالا کے بعد یعنی کالا یا اس سے بننے والے فیلوں کے بعد استعمال ہوتا ہے انا سوری ان جملے کے شروع میں بھی انا اور کالا کے بعد بھی اننا بعد باد الفاد دوسرے فعلوں کے بعد استعمال ہوتا ہے اناجمد مع وبتی حمزی ان آنے والے جملوں کو پڑھیے انا یا انا کے حمزہ کو بے حرکات لگانے کے ساتھ انا آئے گا یا انا آئے گا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ازن طالب الجید میں خیال کرتا ہوں یا میرا خیال ہے کہ وہ نیا طالب علم ہے کاغل مدرسہ استاد نے کہا کہ کے بعد ان کا ماننا کہ کیا جا سکتا ہے استاد نے کہا کہ نیا طالب علم بہت محنتی ہے سمی تو ان المدرس ماجا الما میں نے سنا ہے کہ استاد آج نہیں آئے ان اللہ ربی یقینا اللہ میرا رب ہے قال ان میرے کلاس نے کہا کہ استاد آج نہیں آئے ان محمد نمبر ان من لندن غدن میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ وزیر خارجہ کل لندن سے واپس آئیں گے من میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں کالا علی مریدن مجھ سے ایک ڈاکٹر نے کہا کہ تم بیمار نہیں ہوتی میرا خیال ہے کہ وہ لیڈی ڈاکٹرز جو ابھی ہسپیٹل سے نکلی ہیں من الولات المتحدی یونائٹڈ کنگڈم سے ہیں اللایات المتحدہ طالبۃ الجدید تعریفن کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ نئی طالبہ جو تین دن پہلے آئی ہے وہ پانچ زبانیں جانتی ہے ان در سل یقیناً سبق آسان ہے یقورا امتحان کہتے ہیں یعنی کہنے والے طلبہ کہتے ہیں کہ امتحان رجب کے مہینے کے پہلے ہفتے میں ہوگا اتن ضعیفن کیا تم سمجھتے ہو کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں کمزور ہوں نمبر سات حاضی اسماعم البو یہ ہفتے کے دنوں کے نام ہیں یوم یوم الخلا یوم الربی یوم الخمی جماعتی الکلی مات الجدیدہ تو نئے الفاظ دوا جمع اس کی ادویتن واجبات الوز کے معنی میں جارن جمع اس کی جیران پڑوسی تلمیز شاگرد اسٹوڈن تلامیذات اس کی جمع تلمیذات کی جمع تلمیذات رقم کی جمع ارقام نمبر حاطف کی جمع حواطف ٹیلیفون عمل جمع اسکی کی اعمال وقت جمع اس کی, کی اوقات وزیر خارجیت وزیر خارجا شاہد یشہد گواہی دینا راہی کا یضحق ہنسنا وآخر دعوانا للحمدللہ رب العالمین